آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جماعت اور کے اکبر کو نماز پڑھانے کا حکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک طاقت رہی اس وقت تک آپ برابر مسجد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ جمعرات کی مغرب کی نماز تھی جس کے چار روز بعد بروز پیر آپ کا وصال ہو گیا صحیح بخاری میں ام فضل سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مغرب کی نماز پڑھائی جس میں والمرسلات پڑھی اس کے بعد آپ نے ہم کو کوئی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کے منتظر ہیں آپ نے اٹھنے کا قصد فرمایا مگر شدت مرض کی وجہ سے فرمایا کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں اتوار کے روز مزاج مبارک کچھ ہلکا ہوا تو حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ ابو بکر کی بائیں جانب جا کر بیٹھ گئے اور باقی نماز لوگوں کو آپ نے پڑھائی اب آپ امام تھے اور ابو بکر آپ کی اقتدا کرنے لگے اور باقی نمازی ابو بکر کی تکبیروں پر نماز ادا کرنے لگے یہ ظہر کی نماز تھی اور حضور پر نور کی یہ امامت آخری امامت تھی اس کے بعد مسجد کی حاضری سے بالکلیہ انقطاع ہو گیا اور ام فضل کی روایت میں جو یہ گزرا کہ حضور کی آخری نماز مغرب کی نماز تھی اس سے مستقل امامت کی نفی مراد ہے کہ از اول تا آخر جس نماز میں امامت اور قیر فرمائی ہو وہ مغرب کی نماز ہے ہفتے کے روز اسامہ اور دیگر صحابہ جن کو جہاد پر معمور فرمایا تھا آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے مدینے سے ایک کوس چل کر مقام جرف میں پڑاؤ ڈالا تعمیل ارشاد کے لیے روانہ ہو گئے مگر آپ کی حلالت کی وجہ سے کسی کا قدم نہیں اٹھتا تھا اتوار کو پھر مرض میں شدت ہو گئی حضرت اسامہ یہ خبر سنتے ہی پھر افتاح و خیزاں آپ کو دیکھنے کے لیے مدینہ واپس آئے دیکھا تو مرض کی شدت ہے آپ بات نہیں کر سکتے حضرت اسامہ نے جھک کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا آ حضرت نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے پھر اسامہ پر رکھ دیے اسامہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں ازا اسمامہ جرف میں واپس آ گئے جہاں پڑاؤ تھا یومل وصال یہ پیر کا دن ہے جس میں آپ نے اس عالم فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرمائی اور رفیق اعلی سے جاملے ملے اسی پیر کی صبح کو آپ نے حجرے کا پردہ اٹھایا دیکھا کہ لوگ صف باندھے ہوئے صبح کی نماز میں مشغول ہیں صحابہ کو دیکھ کر آپ مسکرائے صدیق اکبر نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹیں آپ نے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے آپ زیادہ کھڑے نہ ہو سکے حجرے کا پردہ ڈال دیا اور اندر واپس تشریف لے گئے صدیق اکبر جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے حجرہ مبارکہ میں گئے اور آپ کو دیکھ کر عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ کو اب سکون ہے جو کرب اور بے چینی پہلے تھی وہ اب جاتی رہی اور چونکہ یہ دن صدیق اکبر کی دو بیویوں میں سے اس بیوی کی باری کا دن تھا جو مدینے سے ایک کوس کے فاصلے پر رہتی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں چلے گئے اور دوسرے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ آ حضرت کو سکون ہے تو وہ بھی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے عالم نژاں یہ سمجھ کر کے آپ کو افاقہ اور سکون ہے منتشر ہو گئے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالم نذہ شروع ہو گیا عائشہ صدیقہ کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابھی بکر ہاتھ میں مسواک لیے آ گئے آپ ان کی طرف دیکھنے لگے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے کہا اس کو نرم کر دوں آپ نے اشارے سے فرمایا ہاں میں نے چبا کر وہ مسواک آپ کو دی آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا درد سے بے ہو کر بار بار ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور منہ پر پھیر لیتے اور یہ کہتے جاتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا اللہم فر رفیق العلہ یعنی اے اللہ میں رفیق العلیٰ میں جانا چاہتا ہوں اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا تاریخ وفات یہ جانگودس اور روح فرصہ واقعہ جس نے دنیا کو نبوت و رسالت کی فیوز و برکات اور وہ یہ ربانی کے انوار و تجلیات سے محروم کر دیا پیر کے دن دوپہر کے وقت بارہ ربیع الاول کو پیش آیا عمر شریف انتقال کے وقت آپ کی عمر شریف 63 سال کی تھی